نمون مگر تجھے کو انگار کیا ہم گونے متا کیسے کیسے ہوئے دے نشا کیسے کیسے زمین کا رمیشا لو جبا کیسے کیسے راجی لگانے کی دنیا نہیں راجی لگانے کی دنیا نہیں دنیا نہیں ہے یہ بجار دنیا نہیں ہے، یہ من بسم اللہ الحم و مولاند البارک السلام علیکم خواتین وزرات اختار چین کی میزبان محمد جبید اقبال حاضر خدمت آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے بعد چائن کیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جبید اقبال حاضر خدمت ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے برت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ کلام ناظرین آپ نے ابتدا میں سنا اور جس وقت یہ کلام چل رہا تھا اس وقت میرے سامنے قبرستان کا وہ منظر گھوم رہا تھا کیونکہ اب سے کچھ لمحے پہلے میں قبرستان سے ہی ہو کر آ رہا ہوں ایک کترین کا موقع تھا ناظرین اور اس کترین کے موقع پہ میں نے جو مناظر دیکھے ہیں دیکھنے کے بعد بہت سے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں ناظرین کہ اٹھائیس روزہ ہے اور ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال ہونے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے گفتگو شروع ہونے کے بعد کفن دفن کے معاملات طے ہوتے ہیں اور طے ہونے کے بعد جنازہ اٹھنا شروع ہوتا ہے جنازہ قبرستان کی جانب رواں دوا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کسی کے دل پر خوف خدا بے حد تاری ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے کسی کے دل پر خوف خدا اس حد تک ہے کہ وہ یہ کہ ہے کہ بس اب میں گناہوں سے مکمل طور پر باز رہا بس اب میرا اس قدم جو ہے اللہ تبارک کی راہ میں اٹھے گا بس آج تک میں نے جتنے گناح کر لیے ہیں میں آج سے اب دعا کرتا ہوں کہ آئے مجھے بھی تو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ہر بار نازرین یہ میری سماعتیں سن رہی تھی میری سماعتوں نے پھر وہ بھی سنی کہ جہاں پر کاروباری گفتگو شروع ہو گئی اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کب ہمیں چھٹکارا ملے اور ہم تقسیم سے فارغ ہوں اور اس کے بعد جا کر اپنے کاروبار کو نمٹانے کی کوشش کریں اس دوران نازرین کچھ ایسی کہ یہ بھی سن رہی تھی کہ ساری باتیں جو ہے کے درمیان میں گفتگو یہ بھی تھی بارے میں سوچ رہے تھے کچھ لوگ آخرت کے بارے میں سوچ رہے تھے وقت ہر شخص اپنے اپنے انداز سے گفتگو کر رہا تھا لیکن ایک بات ناظرین میں نے خاص محسوس کی وہ یہ محسوس کی کہ آج انسان بہت زیادہ بے فکرا ہو چکا ہے آج انسان اس حد تک بے فکرا ہو چکا ہے کہ قبرستان کی جانب پرتے ہوئے قبرستان میں جاتے ہوئے قبر میں ایک مردے کو اتارتے ہوئے بھی شاید اس کے اندر خوف خدا ختم ہو چکا ہے گفتگو میں آزری یہ بات شامل تو تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک کا مہینہ آ کر چلا گیا اب اٹھائیس رمضان مبارک ہو چکا ہے اب ہمارے پاس یا تو ایک دن باقی ہے یا دو دن باقی ہے لیکن ناظرین گفتگو میں میں نے کہیں یہ سڑپ محسوس نہیں کی کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اب ہم سے پچھڑ کر جا رہا ہے ناظرین یہ طرف کیوں ہمارے اندر موجود نہیں ہے رمضان جیسا نیمتوں کا برکتوں کا عنایتوں کا مہینہ بخشش کا مہینہ مقفرت کا مہینہ آ کر اب ہمارے درمیان سے چلا جائے گا اپنے دامن کو چھڑا کر اب ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا ناظرین اب چند گھنٹے باقی ہیں ان گھنٹوں کے بعد یہ مہمان ہمارے درمیان نہیں ہوگا ذرا سوچیں کہ جس مردے کو آج ہم نے میں اتارا ہے وہ مردہ بڑا جیتا جاگتا ایک تصویر کی طرح اس معاشرے میں موجود تھا لیکن آج ناظرین اس کے پاس زندگی موجود نہیں ہے آج اس کے پاس مہلت عمل موجود نہیں ہے آج وہ مردہ منکر نکیر کے سامنے سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہے اور آج وہ اپنے امال اور بد آماری کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے اور اس بات کا منتظر ہے کہ میرا حساب کتاب اچھوں میں کیا جائے گا یا بروں میں کیا جائے گا ناظرین کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اس رمضان المبارک میں اس جہان پانی سے کر گئے ہیں اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اگلا رمضان بھی میسر نہیں آئے گا رمضان ہمارے درمیان سے اب جا رہا ہے میں چاہتا ہوں ناگی آپ آئیں آ کر ہمیں جوائن کریں اور بات کریں کہ یہ مہمان جو اب ہمارے درمیان سے جا رہا ہے ہم نے اس سے کیا پایا ہم نے کیا کھو دیا کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا کیا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس جاتے ہوئے مہمان کا جتنا افسوس ہمیں ہونا چاہیے کیا ہم اتنا افسوس کر رہے ہیں کیا ہم اس بات کے متحمل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی دیدوں کے پانی کو مکمل طور پر سکھا دیں یا ہمارے دیدوں کا پانی اب بہنا چاہیے اس حد تک بہنا چاہیے کہ ہمیں رمضان کے جانے کا فراق محسوس ہو اور یہ محسوس ہو کہ واقعی ہمارے درمیان سے نعمتوں کا مقفرت کا رحمتوں کا شرا چلا جائے گا اور معلوم نہیں جس انداز سے آج ایک مردہ لہج میں اتار دیا گیا پتہ نہیں ہماری زندگی وفا کرے نہ کرے اور ہم اگلے مہینے اگلے برس اس رمضان کو پاس سکے کہ نہیں پاس سکیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی قوس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر شوقیہ کے بعد اسٹار ٹائم کی اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ رشی فرما ہے ممتاز محبد حافظ خوران قاری قرآن آپ کے ہمارے ہم سب عبدالعزیز محترم جناب مفتی سہیل رضا امدید ان کے ساتھ رشید فرما ہے نوجوان شناخت ہے ماشاء اللہ پاکستان،, پاکستان سے باہر آج کی ایک مصنف شناخت محترم جناب حافظ ہے صاحب قادر صاحب ناظریف بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے افتدار آپ کو بتایا کہ بس اب اس بات پہ گفتگو رہے گی کہ اس رمضان کو ہم نے کیسا پایا اس رمضان میں ہم نے کیا پایا اس رمضان میں ہم نے کیا کھویا کیا, کیا ہم نے اس رمضان کا حق ادا کیا کیا ہم نے اس رمضان کا حقدہ نہیں کیا اور اب ناظرین یہ مہمان ہم تمام لوگوں کے درمیان سے جا رہا ہے کیا ہم نے اس کی صحیح طور سے خدمت کی کہ نہیں کی اور آج یہ اس ایوان کو جوائن کر کے بتائیے کہ جاتے ہوئے اس مہمان کا کتنا دکھ اور کتنا درد اور کتنی تکلیف آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں صاحب آپ کو اور حافظ صاحب آپ کو دونوں میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام سرامرش کرتا ہوں مکی صاحب اب گفتگو صرف اسی بات پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منحصل قوم یا منحصل مسلم ہم نے کیا پایا اس رضان میں اور کیا کھویا بڑا ہی اہم سوال ہے یہ کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اس مہینے میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے دیکھیں ماہ رمضان اللہ العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا تو لہ الخم کو سکون کہ تم تقوا پرہیزگاری اختیار کرو اب چاہے تقویٰ پرہیزگاری افرادی انفرادی حیثیت سے ہو یا اجتماعی حیثیت سے ہو دیکھیں انسرادی حصے سے تقوی پرہیز گاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اپنی زندگی نبی کریم میں دیکھ کی شیرت کے مطابق اور احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور اجتماعی طور پر تقوی پرہرز گاری یہ ہے کہ ہم حقوق و عباد کے معاملے میں اللہ خبرکہ تعالیٰ سے خوف رکھیں اور اس کے تمام احکامات پر عمل پیدا ہو اب یہاں پر آپ دیکھیں اٹھائیسواں رمضان نمبر گزر رہا ہے اب گزشتہ ستائیس رمضان ہمارے کس سے گزرے ستائیس روزے ہم نے کس طریقے سے گزارے آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں اور ہمارا دل یہ گواہی دے کہ آپ نے پورے ماہ رمضان میں صحیح طور پر روزے رکھے ہیں اللہ وہاں خبر کا بتانا کہ کو مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ میں دل میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے دل خشیت الہی کی جانب متوجہ ہے محبت و عشق رسول کی جانب متوجہ ہو رہا ہے صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونے کی کوششیں کر رہا ہے ہمارے صالحہ پر بھرپور توجہ ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ ماہ رمضان بہت اچھا گزرا ہم نے بہت کچھ پا لیا لیکن معاملہ اگر اس کے اگینسٹ اور ہم اپنے دل میں ہی کیفیت محسوس نہیں کر رہے ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ بس ماہ رمضان جلدی ختم ہو اور ہم صحت سے آزاد ہو جائیں ہم پھر اسی زندگی میں واپس چلے جائیں جہاں ہمارے رمضان سے پہلے تھے وہ سمجھ جائیے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں پایا سب کچھ دیا اچھا کھوا صاحب یہ کیسے پتا لگے کہ آپ کے دل کے اندر وہ فراخ کی جو مطلب ایک بک ہوتا ہے ایک درد ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں پیروش ہو گیا یا آپ کو کیسے محسوس ہو کہ عبادت کی جو ہلاوت ہے وہ آپ کے دل میں صحیح طور سے رج بس گئی ہے کیسے آپ اس بات سے بات کریں گے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا پیلی کے مرائی سے گزر گئے نہیں تبدیل ہوئے یہ بات میں رہا ہونا کہ وہ اپنا محاذہ کرنے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا ہم اپنا محاذہ کریں گے اپنا حساب کتاب کریں گے کہ پورے میں اپنے آپ گے لفظ ت نے پورے ماہ پورے ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کو مانا ہے اللہ سبارک وطالعہ کی حقیقی فرما برداری کی رہی ہے تو انہیں پورے ماہ رمضان میں عبادات کی ہے قرآن پاک کی کلاوت کی ہے اگر دل گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے اور تبدیلی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جب بندے کے دل میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے زندگی یوٹھن لیتی ہے تو پھر اس کا دل اول سبارک وطالعہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے وہ اگر خلوت میں ہو یا جلبت میں ہو کہیں پر بھی ہو لوگوں کے سامنے ہو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اپنی خلبت میں آ جائے جہاں پر اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے دل میں ایک ہی مطلب بالکل ارادہ ہے تمنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا یہ یقین اسے حاصل ہو جائے اور وہ گناہوں سے محفوظ رہ جائے تو سمجھ جائے کہ سب کچھ پا جائے یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 27-28 دن جو ہم نے ریاضت کی ہے یا جو عبادتیں کی ہیں اگر وہ تمام خوف جو اللہ کا خوف جسم کہتے ہیں خلوت اور جلوت دونوں میں یا جلوت اور خلوت میں دونوں میں پیمنٹ تو یہ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم है है رکھیں گے. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر فوقے کی میزبان حاضر خدمت ابتدا کرتے ہیں ایوان میں آپ کی کالس کی اور بس اب یاد رہے ناظرین کہ آپ کی کالز لیتے رہیں گے اور آپ کے آپ کے احساسات آپ کے جذبات کے رمضان اب جا ہے کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا محسوس نہیں کرتے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا اجھن جی اللہ کا بہت آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر مول اعلیٰ صاحب کو اور جنابا سا بھائی سب کو بہت بہت سلام. السلام وعلیکم السلام وال یہ تھا کہ آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتا دیں ٹھیک کیا آج کی رات انتی رات سے بالکل ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جب رجحان آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے ایکسائٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان سے فارا لیکن جب جاتا ہے یہ تو اتنا دکھ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا مہینہ جب ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ مہینہ چلا جائے گا اور جب وہ چلا جاتا ہے سب سب الگ الگ سے ہو جاتے ہیں وہ چیز نہیں ہے نہ مسجدیں بھری رہتی ہیں نہ گھروں میں سے سکتا ہے <t> صحیح بات ہے بہت بات ہے اور اللہ اور اللہ کرے کہ ہم میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ رمضان کے جاتے وقت ہمارے دل کے اندر ایک دکھ ایک درد ایک تکلیف پیدا ہو جائے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ورنہ عموماً ایسا آتا نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا مرتیزہ بڑی پیاری سی باتیں انہوں نے کی اور پہلے ان کے کچھ سوال, سوال اس کے بعد بات جو ہے بات کو آگے بڑھا دیں آج کی رات کی رات کی فضیلت کیا ہے دیکھیے آج نتیشہ شب ہے اور ہو سکتا ہے کہ ممکنہ شبِ قدر یہی ہو اکاری اسلام کے سلمان کے مطابق جو ماہر رمضان کا آخری اس کی طاقتوں شب قدر جو ہے گھومتی ہے تو آج کی اس رات کو پوری عبادت میں گزاریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس رات میں یہ آخری رات ہمیں ملی ہے کیا معلوم کہ اگلے رمضان ہمیں ملے نہ ملے تو ہمیں اس رات میں اللہ تبارک تعالی کو راضی کرنا ہے کیا معلوم یہی شب آخری کی شب قدر کریں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پانچ تاخ رات اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس آخری رات ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ میں سے کر رہا تھا جو میں نے تمام لوگوں سے بات کہی کہ میں ابھی ایک تقسیم شو کے آ رہا ہوں بلّہ میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت ایک سوال آیا میرے ذہن میں کہ یہ وہ شخصیت تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر پہلے مولت عمل تھی سبحان اللہ بھی چل رہا تھا الحمدللہ بھی چل رہا تھا دور کی قطر بھی چل رہی تھی استفادہ بھی چل رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد جو ہے اب وہ ذرا سی جنبش ان کا جسم نہیں کر سکتا یعنی مولت عمل مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے دیکھیے نا یہی بات ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کہیں پر جانا ہے اور یہ آخری ٹرین ہے اس کے بعد کوئی ٹرین نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو بندہ اپنی پورا پوری طاقت لگا دیتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ ٹرین مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری رات ہے یہ ممکن اشبِ قدر یہ ہمارے لیے ٹرین کی حیثیت تک تھی اور ہمیں اس میں سوار ہو جانا چاہیے اور اللہ سبار و بتانا کہ راستے کی جانب گاوزن ہو جانا ہے اچھا عبادت کا وہ ذوق مفتی صاحب کہ جہاں پر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا پہلا اور سجدہ ہے اور جو میں نماز ادا کر رہا ہوں یہ میری زندگی کی پہلی اور نماز ہے اور جس رات میں عبادت کر رہا ہوں یہ میری زندگی کی پہلی اور رات ہے اس کے بعد مجھے نہیں گا یہ تو وہ کیا ہوگا یہ تو شارقین نے فرمایا ہے کہ ہر رات کو جب وہ سونے کے لیے لیتے تو اس نیت کے ساتھ سوئے کہ کر معلوم کہ میں صبح جاگتا ہوں یا نہیں جاگتا یہ میری آخری رات ہو کل مجھے مہلک ملے نہ ملے اگر یہی احساس ہر مسلمان کے دل میں بیدار ہو جائے تو جنید بھائی میں کہتا ہوں کہ خدا کی یہ گناہ ختم ہو جائے ہوتی صاحب میں ایک اور بات سوچ رہا تھا آفیف بھائی دیکھیں کیا عجیب سی بات ہے جس وقت اس جنازے کو لہر میں اتارا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ درو شریف کی کثرت کر رہے تھے ایشارے ثواب کر رہے تھے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا نظام آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہنت دی ہے کہ جس وقت لہر میں انسان اتر رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ خود اپنے لیے پڑھ سکتا ہے اور, اور اترنے کے بعد یعنی جسم جب اتر رہا ہے یا موت آ گئی اس کے بعد وہ اتنا موت آج ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں پڑھ سکتا اب دوسروں سے اختار کر رہا ہوتا ہے اور کاش کے وہ ان کو پڑھ کے بھیج دیں جی یعنی مفتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس بات وجہ ہے دیکھیں جب تک سانس ہے اللہ الموت ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تمہیں زندگی اس لیے فرمائی تم اچھے کر کے میری حاصل کر لو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب تک زندگی کی دوڑ گئے ہے جب تک زندگی کی سانسیں ہمارے اندر ہے تب تک ہم احمد کر رہے ہیں اللہ رب العالی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے مفتی صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنیش بھائی میرے کو مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا جی پوچھیے بھائی جی مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نماز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں <تصفيق> <تصفيق> تو میرے ذہن میں دوسری دوسری باتیں آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے متاث بہت آتے ہیں آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کے کال کی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر ہیں شوق <تصفيق> O Shudunada کرم اپنی آش کا جگہ We'll get the wrong thing. جو تیر موٹ میرا گر کے جاتے ہیں جو تیرے ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت نازین آپ جانتے ہیں کہ بس اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں یہ رمضان کا مہینہ جو آ کر اپنی رحمتوں کو مغفرت کو بخشش کو لٹا کر چلا گیا یہ رمضان کا مہینہ کہ جس سے جس کو لوٹنا تھا اور جتنا لوٹنا تھا لوٹ کر بس اللہ کے آگے سرخو ہو گئے پتہ نہیں ناظرین ہم کچھ حاصل کر سکے گے نہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں ناروے سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ہاں جی میں نے آپ کا موضوع بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ کی کیا ہے تو میں نے ابھی ٹی وی آن کیا لیکن کچھ مجھے اندازہ ہو چکا بس ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کے... جی رمضان کے جانے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ اب ہمارے درمیان سے جا رہا ہے کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا کہ جی. نہیں کیا ہاں جی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے رمضان لے سکتا پورا سال رمضان ہونا چاہیے اور اس سے میں کہتی ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے رمضان جانے سے اور آپ کے یہاں ناروے میں تو اس انداز سے اہتمام ہو پاتا ہوگا جس انداز سے نہیں ہو پاتا نہیں نہیں یہاں تو بہت زیادہ مطلب اہتمام ہوتا ہے مسجدوں میں تراجی کا عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے ہر چیز کا یہاں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرتے ہیں افطاری ہوتی ہے مسجدوں میں گھروں میں افطاری کے ہوتے ہیں پروگرام رکھے جاتے ہیں ہمارے بہن پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ رمضان تو ہمارے درمیان سے اب چلا جائے گا کیا ہم نے اپنی بخشش کا سامان کروا لیا کہ نہیں کروایا یہ تو نہیں ہے پتہ نہیں اب بخشش کروائی ہے کہ نہیں کروائی لیکن زیادہ تر کوشش تو یہی کی ہے رمضان میں پورے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی کیے شعبہ کیے کی اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ معافی بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے ضرور مفتی صاحب سے اس بارے میں کریں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے نوروی سے کال کیا السّلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ آپ کے پینل میں موجود تمام مہمانوں کو معلوم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے بات کر رہی جنید انکل میں کسور سے بات کر رہی ہوں میں نے دو کوشچن بھی پوچھا دوسرا یہ کہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور رمضان ہم سے اب جدا ہو رہا ہے ہم بالکل پہنچ چکے ہیں پتہ نہیں ایک دن باقی ہے یا دوسرا دن بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان میں مساجد بہت زیادہ بھری ہوتی ہیں گھروں میں بھی بہت زیادہ عبادات کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب رمضان کے بعد مساجد حالی ہو جاتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے دے ایسا دے دے نہیں ہونا چاہیے رمضان نا. کی آمد سے ہمیں خوشی منانی چاہیے اور اس کے हमें سے ہمیں افسردہ ہونا چاہیے کہ پتا نہیں اگلے سال ہم اس دنیا میں ہوں ہمیں رمضان نفید ہو یا نہ ہو جا بات, جا بات تو میں مجھ سے سہیل انکل سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا اور کیا بایا اس حوالے سے ہم کیا محسوس کریں ہم کیسے محسوس کریں کہ ہم, ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا ہمارے اندر کیا کیا لامات ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ رمضان کے اینڈ پہ ہم اب پہنچ چکے ہیں تو رمضان کا اختتام ہمیں کیسے کرنا چاہیے اختتام دی؟ کیسے کرنا چاہیے آپ کو بتا دیں بیٹا آپ کو بہت, بہت شکریہ جی جی جی ہیلو جی, جی فرمائیے ہیلو جی فرمائیے بیٹا انجل میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر ستیہ فکر ایک انسان پہ واجب ہے وہ سنگھ نصاب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کی فہری میں سچتا فکر ادا کرتا ہے اور آپ رمضان میں اس کی سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کیا وہ قرضہ لے کے سچا فطر ادا کرے گا وہ نہیں پیدا ہی اس کے جس کے پاس پیسہ نہیں ستیہ فکر ادا کرے بالکل ٹھیک جی ہیلو السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام اور طرف سے مفتی ہوں اور آپ کافی السلام علیکم وعلیکم السلام بہن کہاں سے بات کر رہی ہوں جی میں بھارت سے بات بھارت کے کون سے شہر ہے دکن سے حیدرآباد سے چار مینارا جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا اس صاحب سے جی پوچھے میرا آٹھ سال کا بھائی ہے اور رمضان سے اتنے پورے روزے اتنے رہتے تو ایک روزہ میں اس نے بھول کے نہ کھا لیا اچھا تو کیسے اس کا روزہ پوچھ جائے گا آپ کو بتاتے ہیں اچھا آپ ہمیں ایک بات بتائیں جنید بھائی ہاں بولے بولے شاہد بھائی سے بات کرنی تھی آپ کو بات بالکل کروائیں گے لیکن بات کریں آپ بات کیجیے تھوڑا سا وقت جی بات کیجئے ہیلو جی آپ بات کیجئے حافظ بھائی ہیلو حافظ بھائی بھائی السّلام علیکم وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کو ملے کی بہت بہت مبارک جی بہت شکریہ اچھا آپ اور ایک مجھے نام سننی تھی آج پہ جی جانے والے ان ضرور سنوائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کی ناظرین بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا بھر سے لوگوں کے تاثرات لوگوں کے جذبات اور احساسات اس پروگرام میں آ رہے ہیں کہ رمضان جو جا رہا ہے دراصل ہمیں دکھ دے کے جا رہا ہے ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے ہم رنج محسوس کرتے ہیں آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ مزید اب ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے ان گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر فوقے کے بعد کشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السّلام علیکم جنیادر وعلیکم السلام جی میں کرانتی تو سما بات کر رہی ہوں مکی انکل کو اور ناسما کو بھی وعلیکم جی السلام جی کیا کہنا چاہتی ہوں مجھے مکی سے ایک سوال کرنا تھا हुँ. میری نانی بہت بریف ہے हुँ. وہ عیشا کی نماز پوری ادا نہیں کر پاتی تو है. یہ چاہتی ہیں آپ یہ بتا دیں انہیں کتنی رقم ادا کر سکتے بالکل ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت جی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جب انسان کو لہر میں اتار دیا گیا تو محلت عمل تو بالکل ختم ہو گئی محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ عیسائی ثواب کیا جائے اس کے لیے پڑھا جائے اس سے کلام کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں عائشہ سامان سے بات کر رہی تھی جی فرمائیے جی آپ لوگ سر جی اللہ کا شکریہ آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر جنید بھائی آج آپ لوگوں جو ٹاپک ہے کہ روزوں میں کیا کھویا اور کیا پایا مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ٹاپک تو کیا ہے بہن بات یہ ہے کہ بس یہ دل کے ایک جذبات ہیں کہ یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے جدا ہوتے ہوئے ہمیں کیا دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہم نے رمضان میں کیا پایا کیا کھویا یہ گفتگو بس چل رہی ہے جنید بھائی میں اپنے پاس کا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم نے رمضان میں یہ اگر کھونے کی بات کریں گے تو اتنا سب سے پیارا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہم کہیں گے ٹھیک ہے اور پانی کی یہ بات ہے کہ اس میں ज्यादा عبادات देता زیادہ بڑھا دیتا ہے نئے کام کرنے کا ذرا زیادہ موقع مل جاتا ہے بس یہی ہوتا ہے اچھا اب میرا آپ سے دوسرا کوشچن مفتی صاحب سے میں نے یہ کرنا تھا کہ قرآن مجید میں یہ جو سجتے آتی ہیں نا ذرا مجھے اس طرح کنفیوژن ہو رہی کہ کس طرح کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے آپ کا بہت شکریہ میں کال کی فرمائیں گے جو میں آپ سے دینی یہی لمحہ عبرت کا ہوتا ہے وہ جانے والا جو مردہ ہوتا ہے قبر میں اترنے والا وہ ہمیں عبرت دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میری جانے دیکھو میں کل تک تمہاری طرح زندگی میں تھا اور ہر کھل رہا تھا اپنے اعمال کر رہا تھا لیکن آج میرے پاس کوئی لمحہ باقی نہ رہا یہ زندگی کی سانس ٹوٹ چکی ہے تو یہی ہر تمہارا بھی ہو سکتا ہے آج تم میرے ساتھ مجھے قبر میں اتار رہے ہو کل تمہاری بھی سانس سکتی ہے تمہیں بھی بھیارا کر سکتا ہے آپ دیکھیں وہ اٹھائیس رمضان مطلب اٹھائیس روزے میسر آئے اور اٹھائیس روزے بھی پورے میسر نہیں آئے اب وہ جانے پانی سے پوچھ کر جائے اس طرح سے کیا ہم اس بات کو اپنے ذہن میں پیر نہ کریں اس بات کی ریاضت نہ کریں کہ ہمیں بھی کسی وقت بھی چلے جائیں بالکل وہ جانے والا مردہ ہمیں یہی خبر دے رہا ہوتا ہے کہ